ہر وقت پھل دیتا ہے اپنی رب کے حکم سے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں